الحمد للہ معلن نبیصطفی وصحبه الذين عزروا حبيب المجتبى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوث حسنة آمعمل دُدِ الللههِ صدَقَ اللَّهُ مولان العظم صدَقَ وَبَلل غَناَا ررسولُهُ بِيكَرمُ الأميم إَد اللههومَلا إِكَذَهُ يصُلُّ ن لَ حلین آ بنوسل مو تسلی مسلسل سید یا رسول اللہ عال کباس حابق یا سید حبیب اللہ بابا سے تمام دوست اسلح دوست مالک یا سیدی یا رسول اللہ والا علی کَ اسفابق یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین برادر مکرم قبلا محمد شکیل چشتی صاحب جلال پور جٹھا برادر مکرم قبلہ مولانا قاری آبد شکور صاحب بانیانا نے محفل مہمانان گرامی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ خالقِ عرض و شما دی حمد و شنا و ذرودِ خاتمِ الانبیاء علیہ التحییت و شنات تو بعد دعا ہے مولا تعالی ہر شرف اتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پنہ نجات اتا فرماوے اپنے پاک حبیب دی آمد پاک کا سب ہر قسم دی معاشیت نہ فرمانی غلطی خطا تو محفوظ فرما کے زندگی اسلام والی موت شہادت من والی نصیب فرماوے بستی خربوزہ شریف بس مستفا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کی گئی ہے جنہ دوستوں نے اس محفل شریف دے اہتمام دے حصہ لے قسم کا تاون فرمایا وحدہو لا شریف مولا قبول فرما کے دنیا آخرت سونی فرما جو دوست تشریف لے آیا خال کے مولا تمام دوست حاضری اپنی بار قبول فرما کے قدم قدم سے نے کیا فرما گئے دوستان نے جانیا نان محفل کی نا چیزنوں نو حکم ہوا سی اس حکم کے مطابق جناب لے سامنے نا چیز جو موضوع اس وقت بیان کرے گا اس دا عنوان ہے سیرت رسول اللہ اللہ علیہ و وسلم کے کچھ روشن پہلو میرے الفاظ تو تقریباً جناب نو سمجھ آ گئی ہونی ہے کہ میں جناب دے سامنے کی بیان کروں اپنا موضوع شروع کرنے تو پہلا رسمن اور رواجن نہیں نہ رسمی طور سے نہ رواجی طور میں رسم و رواج والا مولوی نہیں ہوں نہ داد لین واسطے نہ شہرت واسطے صرف اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا اظہار کر کردیا ہوا اپنے اخلاف اکابری امت بزرگان دین دی سنت دے مطابق بار گاہ رسالت محاب سلیہ وسلم سلام عقیدت بازوبان نے حفیظ جلندری سبحان اللہ! سبحان اللہ! میں پہلے دسیا میری سر سناونا مقصود نہیں ہے خانہ خدا چاہم کرف دا طریقہ رہا ہے سارے بزرگوں نے دین دا طریقہ رہا کہ ہر بزرگ نے ہر درویش نے اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے طریقے دے مطابق اپنی محبت اور اپنی عقیدت دا اس محبت اور عقیدت دا اظہار فرمایا ہے کہ جہی سڈے بزرگان دین نوں اپنے سونے محبوب مدینے دے تاجدار نال ہے سی تو میں اپنے بزرگوں نے دین کی سنت سے عمل کردیا ہوا اور اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کردیا ہو جناب دے سامنے او سلام بارگاہ رسالت جہاں اپنی عقیدت اور محبت نال حفیظ جالندری نے بسورت نظم پیش کروائی او جناب دے سامنے میں پڑھ دینا اس کے بعد میں اپنا موضوع شروع کروں گا توجہ ہے سلام اے آمنا کے لال اے محبوب سبحانی ویسے جو مسلمان جو جو مومن مسلمان اگر ماشا بھی اپنے دل اپنے محبوب نال محبت اور عقیدت رکھ تھے تنہیں دل کی اہوئی آواز ہے سلام آمینہ کے لال اے, اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نو انسانی سلام اے ظل رحمانی سلام میں نور یزدانی تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لو ہے پیشان سلام صر و حد ہے سراجِ جز میں ایمانی مانی یہ عزت فضائی زہی تشریف ارز ترے آیا گئی گلزار ہستی میں شری کے حال قسمت ہو گیا پھر فضیل ربانی سلام صاحب خل کے عظیم انسان کو سکھلا دے یہی اعمال پاکیزہ یہی اشغال روحانی تیری صورت تیری صورت تیری سیرتی تیرا نکشا ترا جلوا تبسم گفتگو گفت نوازی خل د زمانہ مرتضر ہے اپی نئی کا یا رسول اللہ زمانہ مرتضر ہے اپی نئی کا بہت کچھ ہو چکی اجزا اے ہستی کی پریشانی زمین کا گوشہ گوش معمور ہو جائے تیرے پر توش مل جائے ہر ایک زر کو تابانی اور حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے کو چائے الفتے عقیدت کی جب ہی تیری مور ہنوری اور کہاں بلے گا اور شیر Tira dar ho Tira dar ho Mera sar ho Mera dil ho Tira ghar ho Tira dar ho میرا سر ہو میرا دل تیر ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تم ہی دلام آت شی جی زندگی رے باطل تو والے سلام اے آتشی زل جی رے باطل تو والے سلام اے خاک کے ٹوٹے دل والے اللہ حج اللہ شاہ حفیظ دی عقیدت بھی قبول فرماوے اور اشا گناہ دی کی محبت ن بھی رب قبول فرما یقین کرے جی دوستوں میں اشار رسمن رواجن نہیں ہے ہو اپنے تعارف واسطے یا اپنی شہرت واسطے اللہ کرے وہ دن نہ محفل شریف ملاد شریف کے حوالے تو میں عقیدت اور محبت اور اس واسطے کہ جناب دا, دا, دا, دا تو میں ہن جناب جو موضوع دس ہے جو ان دسے آئے سمجھ لو سیرت دے رسول اللہ کے کوچی روشن پہلو ساری سیرت ساری سیرت ہزار سال بندے دی زندگی ہوگی درخت کلما بن جمی تے ہزار سال امر ہوگے بندہ لکھن نہ جے نا حبیب خدا دی سیرت وحدہو لا حا شری اتنی عظیم بنائیے اتنی عظیم ترین بنائیے کہ بندہ مک کلمہ کلم جان سیائی مک جان پر محبوب پاکستی دی سیت دیا گلا مکنی چاہدہ اصا کون بولے ساری سیرت بیان بندہ کر سکتا نہیں ہو سکتی ممکن ہے لا یوم کلا شناؤ کما کق ہاق سچ ہے کہ سنیا جیویں تیری تعریف لا حق ہے او تعریف کرنا کسی کو ممکن ہی نہیں تو میں اس واسطے اپنے عنوان کا کچھ روشن پہلو سیرت شریف دے کچھ روشن پہلو جناب دے سامنے بیان کراگا اور اے بھی نہ سمجھے جی کہ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیرت شریف بیان کرن کوئی اپنے علم دا اظہار کرے اپنی ہستی کا اظہار کرے نہیں شریف نو بیان سانو رحمت الہی دا حصہ مل جاوے برکت لب جاوے سارے اتنے رب سن مہربان ہو کے اپنے محبوب دی سیرت دا صدقہ سدکا گناہ گناف فرما دے وگرنہ قبلہ تیریاں میری زبان اس لائق نہیں ہے اور میں نہیں کہہ رہا یہ سڈے بزرگ فرما دے آر فڑی جیسے لوگ اتنے عظیم لوگ کہ جنہی زندگی ساری اپنے یار دی سیرت نو سیت نپنا گزر گئی ہے وہ زندگی ساری سیرت نو نشن بیان کردے نا وہ اپنا کے گئے بیان کرنا اور ہے اپنانا اور ہے بزرگ فرماتے ہیں کہہ دینا آسان ہے اپنے تن پہ نافذ کرنا یہ کسی کسی کا کام ہے جو جڑے اپنے تنہ پہ تن نافذ کرتے رہے نے نا وہ فرما گئے نا فرما نے فرمائیے جے لکھ بار او مشید گلاب دھو نیتی زبان اوجے لکھوار مشق گلابھو نیتی زب ادے لائک می ادے لائق نہ کی گلمید کا ن پیر میری علی جائے ہائے ہائے پیر میری علی جائے ہاتھ جوڑ گئے سنا دیا آ فرما نے سبہ نلہ ہی مک ملک محاصل کا ماں سل کام اکی ملکا کت مہر کتھے مہر کتھے تیری سنا گستاخ جا کھے کتھے کتے علی کتھے تیری سنا گستاخ جڑیا ہے ذرا لائک سبحان اللہ قربان ج سونے پاک نبی دی سیرت شریف چند پہلو میں جناب دے سامنے بیان کروں تاکہ میری محبت اور میری لطافت میرے علم دے اندر بھی اضافہ ہوے اور جناب دے, علم دے اندر بھی رافا ہوئے برکت لبے رحمت خدا سدکے میں اس دور دے اندر اج دے اس دے اندر جو دور بن گیا جو معاشرہ بن گیا ہے جس طرف معاشرے کے لوگی جا رہے ہیں غلط راستے دی طرف گمراہی دی طرف دی طرف لے کے جا رہے ہیں میں ضرور ہی کرانگا کیونکہ بزرگ فرما نے فرمایا بندہ جدو ممبر رسول تے بیٹھا ہوئے نا عوام الناس دا خیال ہونا چاہیے نہ داد دا خیال ہونا چاہیے ایک کوئی خیال ہوئے، یا وحده لا شریک کی رضا خیال ہو محبوب کی رضا کا خیال ہو मैं मैं इस अंदर जराबियां ने एर जी मकारी तू कम लिया जाए मैं ओशानदुर करा जो सा कौम मुताबा कर दी है कौम सीरत बयान की तरीका बयान किया जाए आप दमली जिंदगी या आपकी कौली जिंदगी मुबारक नवा मुन्नास सामने के सामने रखा जाए इस गल आके डंडी मारी जाए मकारी की जाती है محمدیا دکھا کیا جانا ہے ہمیشہ بزرگ فرما نے فرمائی ہے تصویر ایک رخ کتی نہیں ہوتی تصویر دو روخ ہوں نے ہمیشہ بزرگ فرما نے جڑا امانتار ہوتا ہے وہ ایک روخ بیان نہیں کرتا بیان کرنے آخان نو سامنے رکھتا ہے لیکن خصوصاً جد سیت دی واری آدھی ہو ڈنڈی ماری جانے لوگ نو راضی قوم نو راضی کر جلسے کرا نو راضی کرا تاکہ کوئی بندہ سال نہ ہر بندہ راضی ہو کے جائے تا ڈنڈی ماری جی ایک رخ نظر بیان کیا جے لیا رخ بیان ہونا دوسرے نو جان بوجھ کے لکایا جا ایک روخ بیان کر دینا کی جد سیرت رسول والی کہنا نال بھی پیار کیتا ہے اپنے پیار کیتا ہے صرف محبت ونڈی ہے ہوج نہیں کا نتیجہ کرنے پیار دیار کا مذہب ہے دین محبت کا مذہب ہے بس ایک کوئی رخ بیان کیتا کیا ہے جیڑا دوسرا رخ ایک رخ پیار ہے دوسرا رخ تلوار ہے میں معاشرے کی گل کر رہا اج کل مروجہ واسی مقررین پیسیا تکن ٹگے ملات خان جنہ نے امت رسول اللہ نو گمراہی دی طرف اور ओ, ओ, ओ, دینی دی طرف گامزن کیا ہوا میرا فرد میں نشان نشاندہی کر کے جانا میں سنا کے گٹر جا مڑ مجرم تو میں بن لینا تا سفر بھی کٹ کے آیا پینڈا بھی کر کے الٹا جرم سر پا جا چنگا نہیں سی اتے بیٹھا رہا میں اپنا فرد ادا کر رہا رہے ہیں. تنقید نہیں نشانہ بادی نہیں نفرت نہیں لوگ یہ نفزا نو بڑا رنگ دیں لیکن اگے چل کے سنے گا انشاء اللہ عزیز اگر تیرا ضمیر زندہ ہو یا بات تو ضمیر کیا ہے نا ہاں مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہو جس کا ضمیر مر جاتا ہے مولا روم فرماتے ہیں لوگوں کبھی تم نے چلتے پھرتے مردے دیکھے ہیں لوگ رو گئے عرض کی مردہ بھی چلتا پھرتا ہے. یہ عجیب بات ہے آپ نے فرمایا حملے دیکھے ہیں حملے لوگوں نے عرض کیا دور وہ کیسے فرمایا یہ کھانا اور پینا اور سانس لینا اور حرکت کرنا مسلمان مومن کا صرف یہ کام نہیں ہے مسلمان مومن کا زندہ, زندہ ہونے کے لیے صرف یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ چلے اور پھرے اور بولے اور حرکت کرے فرمایا نہیں مسلمان کے زندہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا دل بھی زندہ ہو اور اس کا ضمیر بھی زندہ ہو جنہ دل اور زمیر مر جدیا نظر چاہبالا اقبال نے وہ, وہ اکبال کیوںکہ فیض مولا روم تو پایا سن تو مولا روم جہ یہ مولوی نہیں سن یہ مولوی تو نہیں تھے لیکن مولا تھے اقبال کل فیض مولا روم دیں مولا روم دے لیں جس ضمیر مر جائے تو بندہ مرد اور مردے دے اگے جنیاں مرضی تقریر کر لا تسی مردے نو اٹھا کے اندر اگے فروٹ رکھ لو اندھے اگے بکرے چھترے پکا کے رکھ لو اگے جتنے عمدہ کھانے رکھ لو مردے کو فرق پینے باہے دے اگے کو بدبو دار شہر آخ دو ہے <سؤال> جو مردہ تو اقبال اے ساری جہی قوم ہے نا ہاکمان ایسی پٹی پڑائیے کہ مردہ زمینوں ہو وا اقبال کی گل آہ, میرے تاراض نہ ہواراضگی یا خپکی ہوبال کی کمر تقبال فرما فرمائیے باقی نہ رہی تری وئی نہ زمیر بال فرمو تیرے ضمیر دا شیشہ ٹوٹ گیا ہے باقی لڑی تیری وہ آئی نہ ضمیری باقی لڑی تیری وہ آئی نہ ضمیری اے کشتا ہے سلطان اللہ پیری تکبیر ناری ری سالت ناری رت نارے نرے گوسیا عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد زندہ آیا دوستر. میری گل رسمی تکریر چلو گل بھی خیر یہ تقریر نہیں ہے سبق جی نو یاد کر سبحان اللہ میں اپنا فریدا دا ضرور کراگا ٹنڈی ماری جاتی ہے سیرت دی واری رخمدی ہو جائے قوم راضی ہوم ہو ہو درد فرد راضی ہو ساری قوم کا نظریہ بن گیا اک مولوی اور ستے آ جے جہاں سارے انوی راضی کر جائے میں آخلا سارا نار سارا نئیدیق اکبر تے سارے راضی ہوئے نہ سید الا فاروق اعظم سارے راضی ہوئے نہ سیدنا عثمان غنی تے راضی ہوئے نہ سیدنا مولا علی تے راضی ہوئے اور خدا دیا بندے آئے خولافا اربان رب وقت لا شریف مولا نے پرانے مجید دے در شاد فرمائیے فرمائیے اف کل جسول با تح الف سکمستر تم فری کل کر رب تم وفری کل قرآن نے باغ دی آئیت پتا پیا لگے سارے تے اللہ دے نبیاں رسول نہیں ہوئے تا تیت باغ آئیے رسول پیغام لے کے آئے دے جانے دے خلاف سن خواہشات خلاف سن خدا دے بندے جڑی بندے دی, دی, بند دی خواہش ہو نفس ہوندی گی اے بڑا بے مال تین پاک کی گل آئے تح پوتر جانا ہے جی کٹا یا پوتر پاک دے احکام خواہش نفس دے ٹیٹا کٹد پہ لا رب سونے نے فرمایا ہے اور رسول اولا دی خواہشات دے خلاف احکام لے کے آئے اس تک پر تم استی کیتا مستی مستی نتیجے کرب تمری کل تک تلو کسی گروہ جھوٹا کیا جلایا تکلیب کی تھی کسی گروہ قتل کی اے دا مطلب تاریخ دے اندر او لوگ بھی گزرے نے جڑے دے, دے قاتل سن قرآن مجید تو پتا پیا لگا ساری تحات اللہ نے نبیا رسول راضی نہ ہوئی اور آج یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ تقریر ایسی ہونی چاہیے جس پشارے راضی ہو جائے <laughs> میں کہتا ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ممکن ہے کہ جو ڈنڈی مارنے والے ہوتے ہیں جڑے لکاوڑ والے ہوں چھپاوٹ نوٹا کے بہٹا دے پکے وہ جڑے نوٹا لالچی ہو سارے راضی کر لے وقری گل ہے بندہ مومن ہوتے صرف مومن ہوسلمان ہواضی گا جہاں مسلمان ہو سارے راضی کرنے دا ٹھیکہ اتنے کون نہیں لیا پی توجہ ہے نا میں اپنا فریدا ادا ڈنڈی ماری جاندی سیرت دے اندر لکائیاں لیا جی چھپائیاں جانا نے بیان اچھے دین اسلام صرف پیار دم دے سختی نہ نہیں سختی نہ کی جائے اچا نہ بولیا جائے ڈاڈے الفاظ نہ بولے جان اصا جدو ممبر کر رہے ہیں لوگ ناراض ہوں نے اچھی گلا ممبر کرنے والی وہ میں آخیا خدا دیا ممبر بنے ایسے واسطے میں کہ جیڑی کا پانے وہ بھی ممبر سے بیان ہو سونے کی زبان چ نکلی ہو بھائی جہی گل رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے کی او تو ممبر تو کیتی جا سکتی ہے کیتی جا سکتی ہے کہ نہیں میں جو کرا میں کر کے پھر اندازہ تو بھى ٹھیک کہہ رہے ہو <laughs> اچھا جی میں دعویٰ کرنا انشاءاللہ اللہ ميں قرآن ہديس تو باہر نہیں جا ہاں اگر فضیلت یا تابی یا کسے درویش دی گل کرتے ہیں تو وکری گل ہے <سؤال> या या <سؤال> لیکن جہی اصل گل ہے وہ قرآن کی سرالی کرن ہونا چاہیے لیکن نہیں ہو رہا لکایا جا رہا ہے جدوں دے اے وکن والے چتر آئے دین پاک خدا دی قسم کر کے انہوں نے دیلہ کر کے قوم دے سامنے پیش کیا قوم نئی لے لبو سن لو زبردستی سن لو سستا سودا تو لے لو جیڑا سنے سن لو جن پاک لبھی دین نہیں چاہوں ایسا بندہ ہی نہیں چاہتا کیوں ہم <تصال> نہ نوٹ بنانے والے ہیں نہ واٹ بنانے والے <تصال> <تصال> نہ ہمیں نوٹ چاہیے نہ ووٹ چاہیے ہمیں صرف وہ چاہیے کہ جس کو دین مصطفیٰ چاہیے ہاں ضلم کیا جہ خدا کی کسم کر لیکن ادھی بیان کی جاتی ہے ایک روخ بان کیا جا لیا تے محبت تے کافرا لی چادر عزت انہوں نے گلان کر کے نبی پاک نے کسے نو کچھ نہیں آخر جی کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے جہاں جتھے لگائے ٹھیک لگا ہے میں آخ خدا دیا بندیا جی کسے نو کچھ نہیں سی کہنا رب سونے نے اپنے حبیب نو نوجے کیوں بھائی جو جو جہاں لگا تھا ٹھیک تھا تو پھر حبیب خدا آیا کیوں جب سارے ہی ٹھیک تھے تو پھر تو نبی کے آنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا توجہ لیں گے فرما حالانکہ رب وقت لا شریک مولا نے وا دے فرما ہے PATH FIL UMMIYIN RASULAN MINHUM YATLU ALAIHIM AYATIH WA YUZAKKIHIM WA YALLIMUHUMUL KITABA WAL HIKMA WA IN KANU MIL رب سونا فرماؤں میرے پات محبوب دیا تو پہلے تو گمراہی کھی گل چل आवन तू तु पे तुसा खुली गुमराह सो गुमराही चुमराहि खुली गुमराह चवन तू पे की मतलब रब सोने दस रसूली बंदयान गुमराह चू क्डन वास्ते गुमराही चू क्डन वास मासन वास्ते भेड़िया सिफत मुखान लाइन ने बंद नु रब सोने की तरह بلاسول جدو بھی آوکن دی طرف لے کے آن والے بن کے آن شرابی شراب پی رہے نبی نے آنے کہنے شراب چڈ دے لیکن عجیب نظریہ بن گیا کہ کسے نو کچھ نہ کیا جائے وہ میں آخر خدا دے بندے جہا بندہ یہ نظریہ رکھ لے نو کچھ نہ کیا جائے ات رسول رسالت کا بھی ملک بن بیٹھا اور جڑا رسولوں کی رسالت دا منکھ کی لگے کہ رسول کی رسالت کیا ہوتی ہے اور نبی کی نبوت کیا ہوتی ہے یہ کیوں آتے ہیں کس لیے آتے ہیں کیا لے کے آتے ہیں کیا دینے آتے ہیں کیا پڑھانے آتے ہیں کیا سکھانے آتے ہیں رب شریک ہلا شریف نو بے مقصد نہیں بھیجیا مقصد نہ مقاصد نہ سکے اقبال ہے انہوں نے مقصد نو بندہ سمجھ سکتا ہے جڑا سا دل ہوا کے آدم واگوں یا سلمان فارسی وا اقبال فرماؤں دے فرمائیے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے بانی کی مقاصد کی کرتا بالی یا بندہ سہرائی یا مرت رسالت نالت رسالت عظمت و شان مستفا عظمت و شان مستفیٰ نارے گاؤسیا فیضان خواجہ شفی محمد لجپال میںرد کر رہا بیان کر کے پیار اے دے بھی سختی کوئی میں چلنا میں کہنا وا سختی واقعی کوئی نہیں لیکن پابندیاں ہزاراں ایک سختی ہوتی ہے ایک پاب بندی ہوتی ہے سختی کا معنی ہوتا ہے کسی پہ بے جاچ شدت کرنا یہ دین میں نہیں ہے جاؤ لکتا اٹھاؤ جبر, جبر جبر کیا ہے کسی پہ بے بےجاس شدت کرنا یہ دین میں نہیں ہے لیکن کسی کی طاقت کے مطابق اس کو پابند کرنا یہ تو دین کا قانون ہے یہ ڈنڈی مارن کا نتیجہ ہی کہ لوگاں نے پابندیاں نو سختیاں سمجھ کے دین تو جان تان من دا بل سیکھ لیا جبر نہیں ہے بے جاش حد نہیں لا نکل فلا ہو نفسر نیلا وسا مولا فرما سن کسی طاقت ود دی بوجھ پائے ہی نہیں لے کے جتنی جو طاقت رکھد وساط رکھدے مطابق پابندی یہ تے دین پاک دا بہت بڑا حصہ ہے اگر پابندی نٹ جیتا جاوے تو پیچھے تو دین کا ادھا حصہ ہی نہیں رہتا توجہ نہیں یہ ہاں جی یہ گلا کر کے نا سختی نہیں تے محبت ہے تے پیار ونڈو تے محبت ونڈو تے نفرت نہ کر کر کے نا ساری قوم دا یہ نظریجہ بنا دتا گیا ہے کہ دین چ پابندیاں بھی کوئی نہیں جو مرضی کی تی جاؤ اپنی مرضیاں اپنی خواہشوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حالانکہ بالکل غلط گل ہے اور غلط نظری ہے ہدی سے رسول سنا تو صحیح مسلم سیاست دوسرے درجے دی کتاب میرے آقا نامدار نے فرمایا مرو اولادکم پلے اہم رکن نماز اللہ میں اسے تین مثال دے دوں مرو بس خلا وهم ابن سبع سنین سونے نبی نے فرو اپ اولادوں نماز دکم دو جدو سات سال دے ہو جا سال دے ہو جا تو نماز دا بولو بولو بولو بولو حدیث رسول اور سند بھی سی ہے جدو سات سال دے ہو جاؤ تو نماز دا حکم دے ہو کہ میرا پتر نماز پڑھیا کر نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ فجر شام ان پڑھایا جائے سکھایا جائے اور سونے نبی نے فرمایا گرے بو ہوم ابلا آشرے سنی سونے نبی نے ہے جد دس سالاں ہو جان مار کے پڑھاؤ یہ کیا ہے یہ کیا ہے حدیثِ رسول ہے فرمانے رسول ہے اور جو بھی فرمان رسول ہے وہ رسول اللہ کی سیرت ہے اور یہ وہی سیرت ہے جس کو اللہ نے اللہ خلو کن عظیم فرمایا مار کے پڑاؤ 10 سال اور اگر فر بھی نہ پڑھن وفر رکھو پہنچ بسترے وکھرے کر دو سمجھ آئیے ہوں مینو کو لگتا ہے غور کیا ہوں تھے چہرے تے غور دے آسار نظر آ رہا ہے موٹا بن گیا ہے. کہ موڑ موڑ سمجھاؤ موڑ موڑ سمجھاؤ جد محفل تہ چڑھتے ہیں اتنے یار بڑی چس آئی ہے کوئی پوچھے وہ مولوی نے آکھیا کی یار یہ پتا آخیا کی چتی کہ پتا نہیں پار سور تے دنیا دا معاملہ ہوا نا دنیا دا ماملہ. دنیا دا معاملہ تے بندہ راہ جان آخر چیڈیا وہ ان سمجھ آ آ وا مونا اگلا دنیا کی واری ایڈے تیز نے کہ ایشارے کافی ہو گئے دین یہ مڑ موڑ کے سمجھاؤ مڑ پھر پا کے سمجھاؤ یہاں نمج وہ پا مجبوری یہ لفت مونے کر کے جنابڑی گل بہ جائے وقت ٹپاونا مقصود نہیں ہوتا وکن والے ملا تکریر لبدیاں نہیں مکدیا نہیں لیکن مجبوری ہے مجبوری بزرگ فرما نے فرمائیے جد بندہ ممبر سے بہتا ہوج ہو سامنے قوم کہنا لفظ کی رکھنا اس قوم نمج ہے یہ مجمورن سال کرنا پہنا الگ الگ سونے نبی نے فرمائی ہے اپنی اولاد نماز دکھو جس ویل سات سال ہو جان جدو دسا سال ہو جان مار کے پڑھاؤ تے جے مڑ بھی نہ پڑھن تو انہوں دے بسترے محدثین ایک نہیں دس ثابت کر سکنا جنہوں نے اس حدیث دے ماحت فرمایا ہے بسترے وکھرے کرن دا ماننا یہ ہے کہ گھروں کروں یا کم از کم اتنا ماننا ضرور ہے کہ بچیا نال بول چال چڈ دو بول چال ورتنا چڈ دیو اچھا قوم جدو سنے گی تے آخ گے یار سان تو مولویا آخیا سختی کوئی نہیں اتنے تو ڈنڈیا کا ذکر بھی آیا کھڑا یہ تے اپنے آپ ہی جناب شک دا شکار ہو جان دی ش شختی کوئی نہیں اتنے کٹن کا دیکر بھی آیا کھڑا. وکھرے کرن وکرے کرنے کا دیکر بھی اے شختی نہیں پابندی ہے رحمت تو فرمائی کیوں؟ ہے کہ سانو حکم آیا کافر نو پھاڑ کے ڈنڈے نال نماز پڑاؤ جب تک اسلام کی حکومت نہ اور جب تک کوئی اپنے آپ اسلام قبول جدو اسلام قبول کر لے اولاد تیری ہے رب سونے نے تینوں اولاد تے سردار بنایا محبوب پاک نے تین حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد دے ہوتے تو بادشاہ ہیں کلو کمرائن والمشئول عنہ سونے نبی نے فرمایا ہر بندہ ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے سوال ہونا ہے تو اولاد دا ذمہ دار ہے اولاد دا سوال تیرے کو لہون ہے ان دے واسطے تیرا فرد ہے کہ اپنی اولاد دنوں نمازہ لے پاسے لے کیا اگر نہیں پڑ اگر نہیں پڑ دی تے کمز کم از کم دبکا تے مار کے جے نماز نہیں پڑے گا تے پھر سونے لبی ادیس ہے موڑ میرے گھروں تکور کوئی نہیں لبنا ہاں اے گل کر کے ویخ جے نمازی نہ بنے تو موڑ آوجو لیں جی فرمائی ہاں نےت خانہ دا ڈبے جڑا رنگ اہم چا دتا سیرت نبر سختی کوئی نہیں قوم نے سمجھ لیا بھائی جو مرضی کی جاؤ خیر دین اپنا جبر نہیں ہے پابندیاں درور نے اگر پابندیاں نو سختی سمجھے گا تو مڑ تسلمان کھا دیں گے پھر تے دہرا اسلام تھی تو تو باہر ہو جائے گا اور دیرہ اسلام تو خارج ہو جائے اے مثال دیتی یہ جتے میرے آقا اے نامدار دی ذات دی واری آئی اے, اے وانڈ کرن لگا نبی پاک نے کافران چادر وشائی نے اے اسی بھی مننے ہاں لیکن ونڈ ہاں وند اگر تینوں کوئی بندہ آخ نا میری گل سمجھا جی اگر تین کوئی بندہ آخ پی نہ کرے ہے خطرہ کہ جی تین گاہ وجہ نہ لبے تھی کہنا دھد ہی پینا پاوے جیڑی شاید مرضی ہاں اور اس خطرے دے جرم دا دارو مدار دس والے دے نڈ کے انہیں کی, کی, کی دودھ دو پینے تے حلال پینے تو نہیں جی فرمائی ہوفران چادر <تصفح> نے جناب والی آتی تیان نے میرے سونے نبی نے موفرما دیتی لیکن کہڑی کتنے کہڑے موقع اگر میرے آکا امامدار کھے ذاتی آتی کی جی میرے آکا دی ذات میرے سونے نبی نے معاف فرما موافرما چڈیا ذات کی واری فرما چڈیا ہے ذاتی زیادتی کسے کیتی ہے فرمائی ہے جا تین معاف کیتا ہے ای جناب والی میرے پاک نبی سرور صلاح نے کردہ لینا سی کردہ لینا سی او والی دی آپ كی کرتن مبارک دے اندر اپنی چادر پا تے وٹ دینے شروع كر دیتے نے جناب والی گستاخی کرن لگ پی ہے کہن لگ پی ہے اے, اے محمدی میرا کرنا واپس کر دے میرے والی مفہوم صحابہ اکرام نال بیٹھے صحابہ اٹھ پائے کملی والے تیرا اشارہ ہودن اے دے تن ترد میرے سونے نبی نے فرمایا نہیں اے نو آنکھو اے سونے نال منگے آخو سونے بھی ادا فرما دے ہوں گردن مبارک دے مبارک چادر پا کے وٹ دیتی جاندے. سونے نبی نے ذات سی ذاتی گل سی غصہ نہیں فرمایا معاف فرما چڈیا لیکن سد کے جدو دین پاک کی واری آئی احکام کی واری آئیے رشالت آئیے، قرآن کی واری آئیے خدا دی قسم کر کے ثابت نہیں کر اندر نبی پاک نے معافی دتی کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکدا ہاں اختیارات مستفا اے الگ شہر اپنے اختار اظہار فرمایا دین پاک دے اندر تو وہ لے لیکن کافر منافق نو دین کام دے اندر معافی نہیں حبیب خدا نے مع فرما دی لیکن جدو کسے نے دین پاک سے انگلی اٹھائی ہے میرے سونے نبی نے ستا جنگاں خود لڑیاں نے کتنیاں ستا غزوات ستا جنگاں ب نفس نفیس خود لڑیاں نے تے بےونجا رسایا رسایا کہ او دستا او دستے کہ جان پاک نبی سرور نے اپنے ظاہری دور دے اندر دشمن نال لڑن واسطے بھیجیا ہوئے بے ونجا دستے اپنی اپنی حیات ستائی جنگا سے نفیس خود لڑیاں میں پوچھ لا کہ جنگ پیار نہ لڑی ہے جنگ پیار نہ لڑی ہے میں جنگ اندر جا کے بندہ دشمن کبلابلا مہربانی کر کے تصا ذرا سر نیواں کرو میں تلوار چلا جنگ پیار نہ لڑی جی اور جنگاں دے اندر میرے نام نامدار نے خود اپنے جسم مبارک دے جنگی آلات پائے نے وہ سونے نبی نے ستائی جنگاں جو لڑیا نی سونے نبی دی ملکیت دے اندر نو تلوار کا دیکھا ہے باقاعدہ تلوار ستا ہی جنگاں بےونجا دستے دشمن لڑنے جناب والی میدان جنگ محاذ بھیجے کہہ سکتے نبی پاک سرکار نے صرف پیار دبک پڑھا ہے ہاں جد ذات دیواری آئی ہے پیار دا ہے جد دین دیواری آئی ہے پھر تلوار دبک پڑھا ہے نتیجہ کڈا جناب سامنے تاکہ جناب نوج آ دوسرا تلوار نہیں رب سونے لے اپنے پاک محبوب نو حکم علیہم लानता पाला बना के नहीं भेजिया कुरबान जावा हदीस मौलवी तकरीबन मौलवी बयान करते ने हदीस भी सही है सनद भी सही है लेकिन माना गलत कर दे مانا صحیح نہیں سمجھا جاوے میرے آکا دا, دا چوتھا خلیفہ سیت سیدنا مولا لیشکل رضی اللہ لعن رسول اللہ رسول اللہ ریلا سونے سو کھون والے سود لکھ سود تے گواہی اس چاہیے میں لانت کرن اللہ بن کے نہیں آیا اتنے لانت ہو رہی ہے توجہ نہیں ہے یہ ساری قوم جہی ہے الفاظ کے پیچوتابر ایسی ہے نا یہ اپنی آپ کی خبر ہی نہیں رہی کہ میں کون سونے نبی نے اتنے فرمایا میں لالت کرنے والا نہیں اتنے مولا لی فرما رہے ہیں سونے نبی نے سود کھایا کھواو وال لکھن والے آتے گواہی دن والے آتے یا نہیں یہ بینک دا مبارک عملہ سارا یہ بینکاری کا سارا نظام جو ہے نا اللہ کا اللہ کے رسول نے ان پہ لانت فرمائی ہے اور فرما کون رہے ہیں مولا علی توجہ ہے کولو بندہ سوال کرے کہ نبی پاک کا جہاں تصور روایت دا مانا کر دیا لانت کرن والا بن کے نہیں آیا تے لانت ہو رہی ہے ممکن نبی مت ایک مقام نبی پاک سرکار زبان دیکھی ہے دی مرضی دے خلاف کدی رب دی مرضی تو بغیر کدی چلی گل اعلیت نے اپنی زبان نے سنا دیا میرے اعلی ادرت ملبرکت فرما نے فرمائی ہے وہ زبان جن کی ہری بات وے خدا اے میرے محبوب دی شان ہے بھی زبان چلدی ہے رب سونے والوں واہج پہلے آدمی محبوب دی زبان بعد چلتی وہ دہل جس کی ہری بات وحا یہ خدا وہ دہل جس کی ہری بات وحا یہ خدا چشمہ علم ایک مت بلا خوش لارے تقبیر نارے رسالت نار رسالت عظمت و شان مصطفی مفتی اعظم مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے میں گل نو مختصر کروں ذرا سبحان اللہ. قربان جا پاک نبی سرور نے جڑا فرمایا میں لانت کربیت محدثین فرما نے اس فرمان دا مطلب کہ جنہ نے میری اتہ ات ہے میری گل منی ہے میری نبوت منی ہے میری رسالت منی من لانت کرنی رب منی اور جان نے رب منی نا اونا واسطے رب رسول دی رضا نہیں ناراضگی رب رسول ناراض ہو توجہ لیں جے فرمائی قربان جاو اتنے ذات تے تین دی ونڈے ذات دیواری معافی ہے تین دیواری معافی لیکن الٹا سبق سیکھا کہ نبی کی سیرت چلنا چاہیے الٹا سبق سیکھا ہے پھاڑ لو پھاڑ لو لمیاں پا دیو ذات کی نکیاں آ گلا گولیاں چل جائے ذات دیواری آوے ایک جنابے والی ٹپے زمین قتلو کار گرم ہو جائے ذات آوے ایک چھوٹی جی گل پیچھے اصا جنابے والی بندہ مارن توڑ پی لے وہ خدا دیا بندے آ جے جی تین پاک دی واری آئے ہیں کسے آسے کچھ نہیں کہنا چاہیے وہ خدا دیا بندیا اے عجیب, عجیب سیرت رسول سیرت نہیں میرے پاک نبی نے رقبے ویکھیا جے ذات آوے. زمینہ گال بندہ کوئی کٹ جائے تو خیر معاف کر دیا جے اے نبی سیرت ہے ذات دی واری معاف کر دیا جے لیکن دو تین دی واری آ ذات اور میرے ابے نو گال کٹیے کھلو جا فلا تال کٹیے فورن جنابے والی گنا پستولا نکل آدھا نے میرے بارے گا مینو جانتا نہیں میں جناب لی تمن خان فلاں تھان آئے نہی کہنا خیر جہاں جی رسول ذات کی واری آئے تو معف کر دیا جی دین کی واری آئے تو ڈٹ جایا جے لان جایا جے لوہے کی لیا جے لیکن ذات دیواری باری غصہ کر کر ہیں دین دیواری کہنے ہیں کچھ نہیں کہنا ہے یہ مطلب ہے رسول کی سیت اور ہے سنی سنائی باتیں اور ہیں ہاں سنی سنائی باتیں یہ ہیں کہ ذات دیواری آئے تو پھاڑ لو تو دین دیواری آئے تو کچھ نہ آکھو رسول کی یہ سیرت ہے ذات کی باری آئے تو معاف کر دے اور دین کی باری آئے تو ڈٹ جا توجہ نہیں جو فرمائی الٹا سبق نہ سیکھ سیدا سبق سکھ سبق او رسول نے جنہوں دی سیرت پاک نولا سونے مولا سونے نے فلکیا فرمایا وہ نقل آلکنا دیاری معاف کر دینا یہ بھی عظیم ہے دین دیواری ڈٹ جانا یہ بھی خ عیم قربان جاوا میرے آل حضرت فرما نے فرمائی ہے تیرے خل کو حق نے عظیم کہا تیرے خلک کو حق نے اور تیری خلق کو حق نے جمیل کہا کوئی تجسا ہوا ہے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا ری خالت کو حق نے جمیلی کہا کوئی تجھ سا ہو مدے کہہ دے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ گونج پی جائے کوئی تجھ سا ہوا ہے تیرے خال خس رو اطاخ کی کسم ہے اللہ میرے آکا وسلم خدا ذات کرے پیشہ نہیں ہٹنا مین پتہ ہے چار سو سال کسوری لگی है ना? आ, ये एक पहलू वारी आनी दौलत ना आ कपड़े ना आ ग् ना वेख अपनी जुत्ती ना वेख मनसब ना वेख और ना वेख ए ना देख मैं جرن لریکٹر میں فلاں میں جانے نے ایڈے بڑے عہدے سے بہ کے ذات دیواری معاف کر رسول تسول سیرت اپنا ذات دیواری آف کر دے دین آوے ڈٹ جا اڑ جا پھر لوگ آخر اڑ جا لوگ تجھے کہیں گے یہ شدت پسند ہے لیکن لوگوں کو کیا سمجھ وہ جیسے مولا روم فرماتے ہیں نا اگر مجنون نہیں ہے تو تجھے کیا خبر لکھنؤ لے اور اگر تو مسلمان نہیں ہے تو تجھے کیا خبر اسلام کیا ہے اور اگر اسلام کی عظمت کا پوچھنا ہے تو میرے پاک نبی کے صحابہ سے پوچھ خدا دی قسم کر کے آنا سیدنا فاروق آزم او شیر خدا دا جنہ نو کے کے دے موتر سک جدگی کا لپے میرے پاپ سید انو کے آدم آپ ایک بارا ایک بارا ایک بندہ شکایت لے کے آیا بیوی بی کہ میری بیوی نہ فرمانی سیدنا فاروق اعظم اللہ تعالیٰ ہو آپ دی اہلیہ محترم تھوڑے جہ سخت اندر گل کر رہے ہے وقت بادشاہ کسرا دے اندر ہل چل مچا کے رکھ دیا جد چ کے واپس چلا جانا ہے آپ پتا لگا آپ نے ان سدایا بھلوایا آپ نے فرمایا آیا سہج کہ بغیر ہی چلا گیا کی گلہ شکوا تے میں لے کے آیا سا کام جنابے والی میں واپس ٹر گیا اربی نے سکھایا کی ذات آوے باہ میری بیوی ہے لیکن میری ذات تا مسئلہ نہ ذات دی واری آئے معاف کر دیا جی تالے فرما نے فرمایا یار عجیب گل ہے من روٹی بھی پکا کے دینی ہے میرے کپڑے بھی تو میرے دی, میرے بچیا نو سامنا فرما حق رکھ ہے تے جے میری رات کے خلاف کوئی گل کر بھی دیکھے ایٹے وڈے اہدے فائد سیدنا عمر ادا دے نے جے میری ذات دے بارے کر اس دے میں یا نہیں اگر تجھے بادشاہت بھی مل جائے نا رسول کی سیرت یہ کہتی ہے کبھی اپنے آپ کو فن خاں نہیں سمجھنا ہاں آجد رہنا آجد رہے مسکین بن کے رہنا فقیر بن کے رہنا درویش بن کے رہنا یہ آج نیو پاک نبی سرور کی سیرت تو لبھی ہے میرے پا کلبی سر ور سارے جہان بن کے نا آپ مٹی مٹی بہ کے کھانا تناول فرما لینا سر مٹی کے سو جہان تے ایڈی سادگی دے اتنے عمل کیتے صابا نے کیتے خدا کی قسم کر کے سردار نے چھتی شتیر سن کھجور دے دی دنیا آ کے چلو حضور دے جلوے سڑیاں سن کھجور دے کے دے سادگی کمال سیدنا فاروق آدم نے فرمایا یار جب میری ذات کے بارے کو گل آ گئی ہے تو کی ہوگی لیکن قربان جاواں جد دیواری آئی سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ سرکار دی زندگی مبارک در ملد اکثر آپ دو تلوار چلا سن جدوان جہاد نا سفا دیا سفرک رکھد ادھر ذات کی واری آئیے فرمایا جا بافی واری آئیے تو مڑ چاچیا مامیا نو بھی رشتے دار بھی موڑ اولاد بھی آ گئی سردار آ گئے نے کبیلے برادری نکا چا پا کے رکھ دیتی ہے دے اشا محمد اربی تیندار خبردار اگر کوئی دین دی طرف آکھ اٹھا دا اسی آکھ کٹ کے را خدا, دے دے تے خدا دی قسم کر کے بہ کے فاروق آدم دا نا سن کے جاندے سن کافر کیوں نہ کمبنا کافران کا ابا کمبا سو ود جس گلی سیدنا فاروق آدم ہوں آنا تو او فاروق آدم ایٹا رو اور دب دبا لیکن ذات دیواری پکڑ توجہ لیں فرمائی رمد نال سبحان اللہ قربان جان ذات دیواری ڈٹ جان سونے لگی صحابہ نے تے پھر عمل بھی صحابہ نے کر کے وقائی آئی خدا دی قسم کر کے آنا اگر نبی پاک سرکار دی سیرت دی قدر کیتی تے صحابہ نے کی سیدنا انہ کے اکبر آپ کا جدو آخری وقت آیا آپ نے سیدنا ان اما عائشہ صدیقہ کا طیبہ طاہر سی کے اکبر نبی پاک سرکار کفن مبارک کپڑے پوچھیا ہزور سرکار نے کہڑے دن وشال فرمایا کی مطلب بزرگ فرما نے سید اولا سدھی کے اکبر نے گلتا کی میرے کفن اندر بھی رسول سیرت ہوے میرے مرن تا میرا آر فی کڑی فرماؤں فرمایا کدر پانی دارا مچھلی جانے جانے یا جانے بلبادی قدر نبی میرا مولا جانے یا جانے صحابی شان مصطفی، و شان مصطفی، مفتی اعظم مفتی فضل احمد چشتی صاحب وقت تھوڑا اگے چلیے یا اتے ہی کام نپیڑیا اجے تھوڑی مرضی ہو کئی مقرد پانی گڈیا پانی اتوں لوگ اتو وسا نکلتا جیبا ہاں جی وہ پٹرول پانی چلتا رہے نا تو رگ جیڑی ہے پڑکتی رہی جدو پٹرول پانی مکیا تو میں پٹرول یہ بھی نہ سمجھا جائے تھان ساری رات لے کے اتنے بہنا یہ بھی نہ میم قدر ہے ٹھیک ہے کام کاجا والے لوگ آن دیہڑی دے تھکے کوشش کرنا کہ تھوڑے جقت سدکے جاوا میرے آکا نامدار آپ مولا سونے نے سیرت شریف کا جڑا بھی پہلو عطا فرمائے عظیم اور عظیم ترین فرمائے سدکے جاواں او دے اندر آپ آدات مبارک تبلیغ دین دی بڑا اہم جز تبلیگے سونے لبیل دین پاک دی تبلیغ فرمائی اور بڑی ایک عجیب عجیب اور بڑے نرالے منہج نال فرمائی میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکاروں مولا سونے نے جو احکام جو احکام دیتے نے لوگ ہی نا یار سیرت پاک دی گل دے اندر سیرت پاک کی ہے سیرت دی حقیقت کی ہے یہ ہوئی گل حضرت سیدنا اما آئے شا سی بات آپ کسے کیتی کسے پوچھا ہے اما جی سان رسول دی صیرت شناو رسول دی صیرت کیے رسول دے اخلاق کی لیں اما پاک فرماؤں دیا لیں خلق و حلق قرآن فرما یہ ہے یہ نبیدہ اخلاق ویکھڑے نا تو نبیدہ اخلاق پورا قرآن ہے ہاں خلق قرآن. اُنہ دا اخلاق اللہ کا قرآن اور قرآن ہے یہ میرے پاک نبی سرور نے اللہ سونے نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا اور پاک نبی سرور نے آ کے امت نو پڑھایا, سمجھایا کیونکہ میرے آقا انامدار خود فرموندے اللہ سونے نے مینو استاد بنا کے ہے گل ایک, ایک, ایک, ایک صحابہ صحابا دے نے سان پاک نبی سرور نے استجے کے اس تنجے دے طریقے بھی دسے لے. اس تنجے دے موسم بھی دسے تے قبر دی لحد تک او کوئی شہ نہیں جہی سن پاک نبی سونے دسی نہ ہو توجہ نہیں جی فرمائی قبلہ فضائل موجات شانا بے شک نے یہ نہیں کہ ہر نبی سرور نے قانون بھی پورا بیان فرمایا احکام بھی پورے بیان فرمایا فدائل اور موجزات بھی ہو لیکن قانون اور احکام توجہ نہیں جی فرمائی ایک ایک شہ دین پاک کی دی کھول کھول کے احکام رسول کریم نے قوم نیا فرمائی کبلا یہ ہوئی روشنی سی اور اے ہوئی او خلق عظیم سی تعلیم تعلوم کے جس دی برکت نال اللہ تعالی نے مخلوق دے سینے روشن فرمائے وغیر نا میرے پاک نبی سرور صلی اللہ نہیں سنائے مولا سونا ملک بلفی بلا لمبین آن تو پہلے کھلی گمراہی سو آپ آئے تھوڑا تو روشنی دی طرف لے کے آئے اور ایسی روشنی ایسا خلکی عظیم ایسی تعلیم کہ جیڑی لینے گئے ہونے روشنی تان سینے روشن تے منور ہوندے گئے یہ پہلو بھی وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب نڈا نرالا تا فروایا فرمایا سی جا کسی نبی رسول ہویا ہوا آئے کبلا لوگ سے ہوئی آخر نہ سونا آیا سج گیا نے گلیاں بدار گلیاں مشکل نہیں روشن ہو جاوے اور نبی خلق عظیم پہلوے تعلیم فرمایا کہ جاؤ ایس کی تعلیم داڈے نےڑے لگتا جائے وہی دل والی کوٹڑی روشن ہو جاوے توجہ لیں جے فرمائی اور کاسی میرے پیر باہو نے اپنی دکان فرمائی ہے سنا لیا میرا پیر سلطان لارے فیم فرما فرمائیا چل چ roshnai chale vechna kari roshnai sare zikr karende tera سہ چل گے سانو سجنا باج ہمرا ہو چل اثار چلسی قدر نہیں کچھ تیرا ہو جس کی خاطر وہ ایسا جنم گوایا جس جسنی خاطر انم گوایا باہو یار ملے ایک پھیرا علم میرے پاک نبی سرور نے کی پڑھایا کیڑی کتاب پڑھائیے بولو بولو بولو کیڑی کتاب کہڑھائیے پھر بولو ایک دفعہ دو کال قرآن پڑھایا صحابہ نے کی پڑھا قرآن پڑھا قرآن دا دور اللہ نے نبی پاک سرکار دے ظاہری دور تلے کے تا قیامت کے والے مت آوگوں قرآن اتارے قرآن دا دور ہے میرے پاک نبی سرور دے یار سیدنا فاروق فاروق تو وہ جو ہے سو دے دن سفے لیں آپ دے ہاتھی ہاتھ چلے آپ ویخ رہے نے میرے پاک نبی نے سیدنا فاروق آدم دے مبارک فرمایا تینو رسول نہیں نظر آ رہا تین محبوب دا چہرہ نہیں نظر آ رہا کی مطلب حبیب خدا دی سیرت اے کہ اپ دے نزدیک نہ کوئی قران تو عظیم کتاب اے تے نہ قران دے ہوندیاں کسے ہور کتاب ال رخ کیتا جاوے او سمجھ آئی اے کوئی نا بندہ گھر چڈ کے آئے دکاندار آخر مرے تبل ہو گئے اکلو پیدل ہو گیا جہے سودے جا سودے خدانے پڑے تو موڑ موڑ کے اے آوا لیا جی ضرورت جا کوئی نہیں میں تاریخ واقعات میم بھی آدھے میں سڑا سکنا میں یہ کہہ سکنا کہ ہر بندہ میرے راتی جائے تو میری بلے بلے ہو بے. اگلے سال موڑ میں اس علاقے چواں یہ ہوگا میں جس لاک میں امید لا کے جانا اگلے سال اتنے نہیں سمجھ آئیے نا سونے نبی دی سیرت دے اندر شامل اللہ دے قرآن تو وقت نہ کوئی کتاب تو قرآن دے ہوں بھاوے تو رات میرے آکا نامدار نے فرمائیا ہے بغیر چارہ اس گل اچھا عجیب گل ہے میں بڑے جنابے میں مختصر لفظوں تین سمجھاو گا تورات آسمانی کتاب ہے تورات بولتے نہیں جی ادھر میرے ہل توجہ رکھو تو رات آسمانی کتاب قرآن دہدیا تورات نہیں یار تھری توجہ میرے ہل نہیں سی <تصفح> تورات <تصفح> آسمانی اور یہ کیا ہے یہ سیرت رسول ہے یہ کیا ہے ذرا سے بولو یہ کیا ہے یہ سیت رسول ہے کہ پڑھا بڑا قرآن ہے پڑھا بڑا قرآن ہے قرآن دے ہو دیا نہ تورات نہ زبور نہ انجیل اچھا ہون ہوں گل ہوں گل لے کوئی بندہ تورات بند فی مولویا نے فتوا لا دینا مور کوئی دبور پڑ لے مولویا نے آخنا کی پیا کرنا قرآن دے ہوں دبور دی لوڑ ہی کوئی نہیں حالانکہ آسمانی کتاب کوئی کو نے کہنا پورانے انجیل کی ملاوٹ ہو گئی ہے حالانکہ آسمانی کتاب ہوئی تے نصرانیاں نے کڈ لیا کچھ اپنی طرفوں پا دیتی ملاوٹ ہو گئی ہے یہ نہیں بندہ پڑھ سکتا پڑھے گا تے گمراہ ہو جائے گا اچھا نہ تورات پڑھو نہ جبور پڑھو نہ انجیل پڑھو کی پڑھو پڑھو قرآن پڑھو یہ تین کتابیں آسمانی نے کیوں نہ پڑھو یہ ملاوٹ ہے میں مثال دینا ایک پاسے شراب دا مٹکا خالص شراب پاسے آب زم زم کا مٹکا او کو چار کترے شراب دے کے ڈگے چار کترے ہے کی آب زم زم چار کترے شراب دے ڈگ پائے نے ملا نے کی تماشا بنایا جی کوئی آبے زم زم ادھر نہیں پیے شراب دی ہو گئیے بے زمزم نہیں پینا ہو گئیے نا ملاوٹ ہو گیا ہے تے حضرت جی آ جڑا کھبے پاسے خالص مٹکا پہ ہے شراب کا خیر تن جاؤ آہ, یہ وقت کی ضرورت ہے یہ مجبوری ہے معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے وقت کے ساتھ چلنا پڑتا موت شرم نہیں آؤ جس رسول کا کھاتا ہے اسی رسول کے ساتھ غداری کرتا ہے جس دین کے صدقے میں تجھے اللہ رزق دے رہا ہے اسی دین کے ساتھ غداری کر رہا ہے شرمکار کار آبے زملوں میں چند کچرے شرابے فتوا دیتی بیٹھے حرام ہو گیا تو جیڑا خالص یہ وقت کی ضرورت ہے یہ معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے بول دے نہیں یہ اچھا نہیں حالانکہ آسمانی کتاب نے اور ملاوٹ کی یہودیاں نے مولوی جی جی سیدی کے کروں پی آ آ, بندے کی مت مری سے ایمیا جی. سے فرما لائی دان شمند ڈنگ نہیں کھانا ایک خڈو دو باری تو موڑ موڑ دوکھا وہی کھانے مات جنہوں دی ماری مات ماری جائے تو ای نسرانیا نے کیچا یہ ملا جی ایڈنیا گھروں چھاپ کے پی وہ ضرورت وہ ضرورت بغیر گزارا نہیں دے بغیر چارا نہیں میں دے دے بغیر چارا نہیں خدا دی قسم کر کے آنا وہ کلمہ چڈ دے وہ اپنے آپ مسلمان کھوان کا دا حقدار نہیں جائے کیوں جیڑا آ ہر کتاب تو بغیر چارا ہو سکتا ہے اگر نہیں ہو سکتا تو اللہ دے کڑم تو بغیر نہیں ہو یہ بھی سیرت رسول کا پہلو ہے اچھا سچی رت ہے جی اج کی سیرت بھی بنی ہے تاریخ واقعات پڑھ کے سنا بنا سوکھا ہے آ, مزاج گل کر کے دین دی گل کرنا جی کوئی کر سکا کی کسم کر کے آنا ڈنکے کی چوٹ سے اہم کر سکتے جی کن کے اتنے میرے خواجہ شفید آ. ہاں وگرنا کو اور کر کے وقا صرف اللہ کے فکیران کہ جانے پلیت لوگ دنیا کی محبت کڈ ਕਰਨਾ ਸੱਚਾ کرنا سچا سکھا دسا لبے نہ لبے گل تو سیدی ہوگی نا توجہ نہیں ਜੇ فرمائی اتریاں یہودیاں ملاوٹ کی نہیں تے قبلہ جہی یہودیاں اپنے تھرو چھاپ چھاپ کے پیا جی نشاب یونیورسٹیاں دا نشاب نشاب انگریزی تعلیم کلو میم دس کت پہ آ یہ قرآن سے نکلی ہے وہ بول دے گے آسمان سے اترے ملاوٹ ہو جائے تو اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے اور جو یہودی کے گھر سے آئے وہ ضرورت بن گئی ہے باہر ملا تیری سمجھ پہ سدکے جاؤں ہاں یہ بات بھی سیرت رسول کا حصہ ہے کہ قرآن کے بغیر مسلمان کو کسی کتاب کی ضرورت اگر کسی اور کتاب کے بغیر کوئی کہتا ہے کہ چارہ نہیں وہ مسلمان نہیں اور جو مسلمان ہے وہ کہتا ہے قرآن کے علاوہ ہمیں کسی کتاب کی ضرورت سب کچھ قرآن میں موجود ہے لیکن اس کو پڑھنے اور سیکھنے سکھانے والا کوئی دل لو توجہ لیں یہ فرمائی تو نہیں خزانہ محمد لوگ کہنے کو یہ کہہ دیتے ہیں بڑا آسان ہے ہم جی مسلمان ہیں رسول کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے قرآن کرنا چاہیے میں آخے رسول سیرت سارا قرآن ہے اور قرآن خزانہ محمد دا قرآن قرآن دی طرف جو قرآن آخے وہ کر جب قرآن اتھے جا جتھو قرآن روکے اتو روک جا سمجھے جتھو قرآن تو میں سمجھ جی تران دے رنگ چرنگیا گیا تو دی سیرت تے چل پے شاید کہیں قرآن موحم قرآن محمد قرآن اتھے اتھے جائی ساری فو سارا زمانہ محمد دا فرو آج یہودی کی چھپی ہوئی کتابیں شیشے کی الماریوں میں پڑی ہیں اور محمد کا قرآن گٹروں میں میرے سیرت سنانے کا کیا اور تیرے سیرت سننے کا کیا سیرت کیا ہے محمد چوک کے پا چی جی. گندے نالیاں نہر دے اندر رب لان انگریزی کتاباں شو کیس کے اندر پہ ہو اقبال اقبال نے پھر سچ کہا نا وزہ میں تم نسارا تو تمدن میں ہنو تم ہو وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود اقبال کیسلمانی ہے کافر ویک کے ہستے نے وہ کہتوتوں کما نو ویک کے مینو سچی دسیا جی گرھو بھی کدی را وی کتاب ہے بولو سکھ گرنتھ بھی کدی ریکیا جی انجیل کدی رلدا ویخیا جی یہ کہنا اچھا جافر دیا کتاباں ان کو جناب جو انہوں نے بڑی حفاظت نال رکھ رولن واسطے اللہ دا قرآن آیا توجہ لیں جی فرمائی خدا کی قسم کر کے بزرگ فرما جس بندے کو ادب نہیں آیا اس بندے کو لو ایمان نہیں آ سکتا اور جس کو لو ایمان نہیں آ سکتا اس کو لو کدی محبت اور عشق اسک نہیں آ سکتا اور کو لو عشق اسک نہیں آ سکتا وہ مسلمان کیڑی کہڑی چل لگے چل گل مکام اللہ اور پہلو جناب سامنے رکھن لگا میرے پاک نبی سرکار نے مسئلہ بیان فرمایا مسلا کی سی کہ جنا چار گواہ پیش کرو جنا کے سبوت چار گواہ پیش کرو صاحب بخاری حدرت سات بن ابادا بیٹھے سن حدرت سات بن ابادا اپنی برادری کے سردار آپ بیٹھے سن سونے نے بیمایا ثبوت کے سبوت دے چار گواہ ہونے چاہیے ادر کرتے اگر کوئی اپنی بیوی نک لو اگر کوئی اپنی بیوی نکھ لو ضلع کرتے آن بھی چار گواہ لبنا پھرے نبی نے بی فرمایا ہاں جد جی کرنے جڑے نیچر پسند لوگ نا جن کو نیچری کہتے یہ <laughs> <laughs> نیچر پسند لوگ بھی ہوتے ہیں نا وہ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> جن میں سر سید کی روح ہوتی ہے <laughs> <laughs> <laughs> پسند لوگ سوار دی چولی چی گل میرے آخ نے کرتی ہے وہ مسجد کرنا بھی میرے آقا دی سیرت ممبر میرے آقا دی سیرت ہم نیچر پسند نہیں ہیں ہم اسلام پسند ہے ہے چار دا مسئلہ بیان فرمایا حضرت سات بن بادہ فرما نے ادور جے کوئی اپنی بیوی نیک لو تو چار گواہ لب لے میرے آقا نے فرمایا ہاں حضرت سات بن بادہ نے ارج کی سنیا تھوڑی عزت نلام تھے آکام بھی سلام لیکن اگر میں کھ لواں میں تو نہیں روک سکاگا اگر میں کھا میں اپنے جذبات کا قابو نہیں پا سکاں گا میں کر گزرا گا ہوں ظاہری الفاظ تے جی نا. تے انج پہ نے نا وہ کہ حضرت حدرت نے سونے میں ہاں قابو نہیں ہو سکا گا اپنے آپ تے میں اپنے جذبات قابو نہیں کر سکا گا ظاہری ظاہری مانا ظاہری متن جی یہ لگتا ہے ہوئی لگ ہیں کہ آپ حضرت سات بینا نبی پاک سرکار کی گل رد کر رہے مہادلہ حالانکہ امام فخر حضرت فرما نے ادرت نے جدو یہ گل کی تھی. میرے سونے نتی فرمایا لوگ صاحب نونا فرما اسما جا اپنا اربی کا اپنا توجہ نہیں جی فرمائی سونے لبی نے فرمائی سماؤ ما یقور سیے تو کم سردار کی پیا نالی میرے آقا نے فرمائی جبا نے میری گل رد ہے نہیں یہ غیرت ماندی یہ اپنی غیرت تو مجبور ہویا بیٹھا تو بول دے جی مسلمانو آیا میری گل ند نہیں کر رہا غیرت دے ہاتھوں مجبور ہو گیا جی غیرت کا اظہار کر رہے مقام تگ یارو من ہو فرمایا غیرت دے ہاتھوں مجبور ہے گیرت ماند ہے نہ ہوا جی میں تو واڈا غیرت مانا تلہ اغیر منی فرمایا میرے وڈا غیرت مند میرا اے سونے نبی سیت یہ ہوئی سیت بیان مکی پئی ہے توجہ نہیں جی فرمائی قسم کر گیا نا تا صحابہ کرام دے اندر غیرت بھری سی کہ اندر باقی اگرچہ اٹھ دے رہے ہیں لیکن بے غیرتی دے بازار گرم نہیں سن ہوئے دین دے دشمن اٹھ کے دین پاک تین پاکر ملاوٹ کرتے رہے تلاکیاں کرتے رہے ہیں لیکن غیرت مند لوگ سن بغیرتی پازار گرم نہیں ہون دیتے اس ہوتے نہیں لٹن د متائی دی تھی آئی میرے سونے نبی دے دربار میرے پاک نبی سرور نے اندر سر سے دتا کہ نبی نے کافران دی عزت نو بھی خراب نہیں ہون دیتا. لیکن لے جیڑا نبی کافران دی عزت دا بھی خیال رکھتا ہے وہ مسلمانوں کی عزت لٹن دے گا گئے طریقہ کردار انہ جدو انہیں جدو ویکھیا نا گھر جا کے نا تو گھر اعلان کیتا انہیں آخ محمد درچا او نہیں ہوا آئے ہائے محمد دے یاران آئے حالے کہ ساری راہ لگے آئے نا لیکن مزال میری طرف نظر اٹھی ہو دے اینج غیرت دے پہاڑ سب تیرت ہوں دے رب بندہ مسلمان دے اندر سب غیرت ہوے اپنے رب دے بارے اپنے رسول بعد قبلہ جس مسلمان رب دا نان نالچ چیخ کے غیرت نہ آوے جس مسلمان جہا مسلمان رسول دے دشمن گستاخ غدار نال بہ کے کھانا کھاوے اور خدا دیا بندی آج نے اجیب عجیب بغیرتی بگار گرم کیتے نے کہ ملاد رسول کا ہے جلوس ملاد کا ہے کادنی بھی اس مردئی مرد بھی, بچے, بھی, تے بھی. بھی, تے بھی. اے دا جلوس تھڈے علاقے چند محفل تے ہوں گی ہندی نے واہ موڑ سمجھو بستار گئے اے ترن دا من ڈبنا محفل ہوں نا اچھا ویسے تو کہتے ہیں آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت دیک دی واری آئے تو بریلوی بن جانے فتوی دی واری آئے پاگل کھوتے آر ٹیٹا مار کے پچھا ہٹ جانا شرم نہیں آپ آدرت پوچھا گیا دور عورت کی آواز کا کی حکم ہے فرمایا نغمت ال عورت عورت کی آواز بھی عورت جی جسم کا پردہ فرد کا پردہ بھی فرد توجہ نہیں فرمائی اچھا جہاں جباز دن دلیل دیں کہ تقریر کر سکتی ہے میں آخا گا ایک چھوٹا جہا مشورہ میں آج اس بھی مان لوں جی جواز کی دلیل دیں دے جی تبلیغ تبلیغ میں لو نا جیڑے کہن دے جی تبلیغ ہو رہی ہے, ہے, جی ہے آخو حضرت جی مولانا صاحب مرشد پاک مسیطا ہو گئی نے ویران کوئی ایک صاحب آزادی بانگ واسطے تو دے دو میری گل محسوس نہ کرنا میں سی کردر اچھا بانگ کی واری آئے تو سانے پاگل ہو گئے تو پاگل ہو گیا تو ادان پڑھا اچھا میں آخر ہے ادان بھی تو رب کا وکر ہے رب کا نا ہے مسجد رب دا نام بلند نہیں کر سکتی تکریر کرچھلے دن ویڈیو وغائی مندر بلاد ہو رہے کتنے میں نے میلاد نوج رسم بنا لیا چلو منا لیکن جے ملاد منا تے ہندو نو تو کلمہ رسول پڑھتا جے تینو رسول محبت ہے تے عیسائی آکھ کلمہ رسول دا پڑھ کلم پڑھتا ملاد گل سمجھ نہیں آئی بلا سارا کام رلیا ملیا پا بندیا گرم ہوئے کھڑے نے خدا دی قسم کر کے جس رسول جس رسول نے خیال اج رسول امتی ہو کے اپنے پرا کی عزت لٹن واسطے تیار ہوا हाँ? مسلمان ہوئے مسلمان دی عزت دا دشمن ہوئے یارے کادہ مسلمان ہے توجہ لیں جے فرمائی او غیرت دے سبق سونے نبی نے جو صحابہ نو پڑھائے صحابہ نو یاد کیتے مولا علی سرکار نے تاں تعلان فرمایا لوگوں اللہ تغارونا اللہ تستہیونا شرم نہیں آئی آپ اپنی بڑھیا نرداں نے خاجہ ہسن بسری فرماؤں ساڈا فیصلہ وے لا ایمان لہو لملہ غیرت لہو فرمایا جتھو غیرت نکل جاوے اتے ایمان سکدا بولدے نہیں جے جیرت نکل جائے اتان نہیں رہ سکتا ایمان ات جا گیر ایمان اتنا جی ادب ہو جفرن کی مخالفت ہوا دیا بندیا اج گیرت لبن لبھی آخر ہر بندہ آشک بنیا پھر توجہ لیں فرمائی یہ بھی سیرت رسول ہے یہ بھی سیرت رسول ہے اج کل اج کل سارا دین ایمان غیرت مدہ سارا کچھ روٹی ٹکر بن گیا بن گیا قوم نے ملہ نے ہاتھ تک لیا تو جناب سارا کچھ ایمان روٹی ٹکر بنا لیا پھر میاں صاحب سچ فرما گئے نے میاں صاحب فرما نے فرما, فرما, فرمایا استا ویچ کے او کر دے کے ایسا کر دے کی ہوئی کنجر گاتی کنجر گاتی انہوں نے یارو وہ ویرتھ جنا مو دعا کر رب شریک مولا املیکی فرماوے فرما تھکاوٹ دی وجہ تمام چند پہلو اور بھی آئے سن میں جو جناب سامنے رکھنے سن لیکن دعا ہے کہ جو بیان ہو گیا اللہ تعالیٰ اس نظر سمجھنے دی توفیق تع فرما وے. اللہ تعالیٰ مینو بھی تھانو بھی عمل دی توفیق نصیب فرماوے گرامی، ویسے میں کوئی ایسی گی دعا نہیں میں علماء دا غ غ غم ہ مائ اللہ دے فقیر در دے ایک دن جہاں کتاما غلام آ لیکن دے باوجود اگر کسے دوست دے دل میں جو گلام بیان کی میں نہیں میں مجھے سارا علم ہے لیکن جو بیان کیا یہ دا ذمہ دار جو جو ہے یہ دا اگر میری بیان کرتا چیز دے کسی دوست خلش نلش ہوسے دوست ننجش ہو کسی دوست دے دل چ کو کھٹکا کٹکا ہونے اپنا کھٹکا کڈ کے تے اطمینان حاصل کر سکتا ہے نہ میرے کو ڈنڈا نہ میرے کو بندوق ہے کوئی شہ نہیں ہے کوئی سو دفعے ازار دفع دسا گے لیکن اس تو بعد اگر کوئی بندہ کہ کاری صاحب اور نشانہ بناوے یا کسی اور دے پیچھے پہ جاوے یا یار مول بھی سدیا واقعات مہربانی ہو جی تھوڑی نہ او دا مرد دم تک ذمہ دار ٹھیک ہے چلو ماشاء اللہ پتا لگتا تھوڑی سمجھ آ گئی اگلی گل بھی کر دیں جی اس بعد کسی تکلیف کر کرفا جان رحم سلام سم بز میں ہے دایت پھیلا سلام سم بز میں ہے دایت جن کے آنے یسورب مدی ناپنا سلکے آنے سے یسورب کے قدموں کی پر لو سلام گوستاف جانے شمع بز میں ادایت پہ لاب خو سلام سمے بزمے ہدیت پہلا علا آمد رسول یہ سلامیں اجزا نا ہو قبول اللهم صل على محمد بن على محمد بن مبارک وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنۃ وفی الاخره حسنۃ وقنا عذاب النار الہ العالمین اس محفل شریف کے اگر کوئی خلاف شرع کام سرزد ہوئے مولا معافیت عطا فرما باقی تمام نو اپنی بارگاچ قبول فرما یا رب العالمین جنہ دوستہ نے محفل شریف دا احتمام کیتا ہے کسے کی سمدہ تعاون کیتا ہے قبول فرما کے عجر عظیمتہ فرما یا رب العالمین جتنے دوست شریف لے آئے لیں محفل دے اندر حاضر ہوئے انہیں مولا سب دی حاضری قبول فرما کے دنیا آخرت سونی فرما الہ العالمین عالم اسلام دی خیر فرما دشمنان اسلام نو نیست نبود فرما مولا اس امت محمدیہ نو یہود و نسالہ دے سادشان توں فتنہ توں مولا حربیں منصوبیں توں تعلیم تحذیب توں نجات پنہ تا فرما مولا اسلامی ماحول اسلامی حکمران قانون قرآن دا نفا اطا فرما یا رب العالمین پاک محبوب دی آمد پاک کا صدقہ ہر قسم دی معصیت نہ فرمانی تو محفوظ فرما کے زندگی اسلام ملی اتا فرما جو معصیت کر بیٹھے ہیں گناہ کر بیٹھے ہیں مولا معافی عطا فرما آئندہ ہر قسم دی نافرمانی فرمانی تو بچا کے فرما برداری دی توفیق عطا فرما یا رب العالمین امت محمدیہ دی خیر فرما یا رب العالمین سونے محبوب پاک دی دمد پاک دا صدقہ مولا ہر مومن مسلمان نو ہر قسم دی زمینی آسمانی آفات بلیات نہرزاں اپنی رحمت دی پناہ تھا فرما اللہ مرحم امت محمد اللہ انصر امت محمد اللہم اغفر فرلی امت محمد یا رب العالمین عالمی حضرت آتم پاک تو لے کے آج دن تک اسمانی دنیا تو جتنے بھی لوگ ایمان دی حالت کوچ کر گئے سب دخش مغرت فرما بس اللہ تعالی علی خیر خیریت محمد